حضرت کی عادت مبارک یہ تھی عر سے لے کے مغرب تک تمام گھروں کا چکر لگاتے اسر کے بعد سب کی خیر وقت پوچھتے ضرورت پوچھتے سارے گھر نو گھر تھے نا باقی اور باقی جس کی رات کو باری ہوتی رات اس کے پاس گزارتے اسر کے بعد سب کے پاس جاتے ترجی منت شاؤ میں من نے حکم پانچواں موخر کر جس کو چاہے تو ان میں سے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 دیکھو جی ہمارے لیے باری ہے اپنے لیے باری نہیں اور منافع کے خیال کر سکتے تھے نا کہ ہمارے لیے باری کیا ہے ضروری ہے کہ عورتوں حضور کے لیے باری نہیں اپنے لیے انہوں نے کوئی باری نہیں رکھی تاکہ یہ چیز نہ ہے ان کے ذہن کے اندر اور ہیں اللہ تعالی جاننے والے حوصلے والے یہ خیال نہ آنا چاہیے لا یہی لکن صاحب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 یعنی غرض یہی ہو کہ اس کو چھوڑ کے دوسرے لوگ فلاں نہیں ہو تبدل جائے تبد الجائ ویسے طلاق دے لو ویسے دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر لو لیکن ایک عورت کو طلاق اس نیت سے دو کہ اس کے بعد فلاں عورت کو میں لینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میری محبت ہے اس کو چھوڑوں گا لو. یہ تبد جائز نہیں حضرت کے حق میں بھی جائز نہیں تھا دیکھو جی ولا ان تبدر بے ہندنا حکم نرکیت ہے جی اور نہ یہ جائز ہے کہ تبدیل کر اے بات ان کے دوسری بیویوں کو اگر پسند ہے تو اس کو حسن ان کا اور یہ بات سمجھ آئی لیکن حضور ایسے کرتے تھے کیا یہ ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے اللہ ما مالک زمین مگر وہ کہ مالے دائیں ہاتھ تیرا لونڈیاں کیا لونڈی ہے لونڈی کا تبدل جائز ہے کیا لڈی کا تبدل کیا ہے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 نہ تو بالکل پہلے جا کے پہنچ جائیں ڈنڈا لے کے بیٹھ جائیں ان کے اوپر بگوئی کھانا فلانا کوئی کرو فلانا کوئی کرو اور جب کھانا کھا لو فوراً منتشر ہو جاؤ سندے ایسی جی بہلانے کے لیے نہ بیٹھ جاؤ نہ پنش بات کرنے کے لیے یہ آداب سمجھ جائے ہیں دیکھو جی یہ کتنا حکم ہے مومنین کا بھائی ساتواں اے ایمان والو نہ داخل ہو تم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 کھانے کی اجازت ہو تو آؤ لیکن پہلے نہو عین وقت میں غیر نہ زرین انا ہو نہ انتظار کرنے والا ہو اس کے پکنے کا پہلے آ کے نہ بیٹھو لیکن جب بلائے جاؤ تم پر داخل ہو فائزہ ٹائم تم پر جب کھانا کھا چکو تو پائیں تا شروع منتشر ہو جاؤ باد لو رحیم یار سا جلسہ تھا ہمارا ایک میں نے تو تقریر پہلے کر لی کھانے سے پہلے تو ایک مول صاحب کہنے لگا کہ مولانا عبداللہ اللہ صاحب بکر والے تقریر کریں گے کھانے کے بعد میں نے کہا بھی اعلان تو کر دیا تو انہیں بیٹھے کا کوئی نہیں ہے اور کیوں نہیں بیٹھیں گے میں نے کہا قرآن پہ عمل کریں گے رات تو کیونکہ چنا ہوا بھی ایسے جب انہیں کھانا کھا لیا تو تما تو ختم ہو گیا جب بھاگ جائے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 تو ہم حضرت کی بیویوں سے کیا کر لیں گے شادی کر لیں گے ایسے عام آدمیوں نے گفتگو کر لی کہ حضرت کے بیویوں سے ہم شادی کر لیں ہیں سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کتنی اجازت ہے تم نے حضور کو حضرت کو ہی پتا چل گیا بھائی حرام ہے نا حضرت کی بیو سے شادی کرنی ہے یہ بالکل روک دیا گیا اور تمہارے لیے جائز نہیں ایزاد اللہ کے رسول کو کسی عمر کے اندر بلا ان کر کے ہو یہ شوبا نمبر کتنے کی جی کیا اور نہیں یہ جائز کہ نکاح کروں کی بیو کے ساتھ حضرت کے بعد کبھی بھی وہ تو مائیں ہیں تمہاری ان نظال تم بے شک یہ چیز ہے نزدیک اللہ تعالی کے گناہ بڑا ان تو بدوں بعض لوگ انہیں زہرن کہہ دیا بعض لوگ انہیں دل میں خیال کیا شادی کا اگر ظاہر کرو کسی چیز کو چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں لا جنا النا بھائی ہجاب کا حکم اترا یا نہیں ہجاب کا حکم نازل ہوا پردے کا اب کچھ استثناء ہے لا جناح کے نیچے لکھو استثناء از حکم ہجاؤ استثناء از حکم ہجاؤ بھائی باپ سے پردہ ہوتا ہے ماں ہوں. باپ سے پردہ ہوتا ہے بیٹی کو آہ. نہیں ہوتا وہی وہ ہے استثناء سنا ہے نہیں گنا عورتوں کے اوپر ان کے باپوں کے بارے میں باپ سے پردہ نہیں اور نہ بیٹوں کے بارے میں نہ بھائیوں کے بارے میں اور نہ بھتیجے یہ بنا اخواہ نہ بھتیجے اور نہ بھانجے ولا لال علی اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں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 باقی علما کے نزدیک غلام سے پردہ نہیں بد اللہ اور ڈرتی رہو اللہ تعالی سے فرما برداری کرو بے شک اللہ ہیں ہر چیز کے اوپر حاضر نازر ان اللہ ملائے کا یہ حکم نمبر چھ ہے برائے مومنی آٹھ آٹھ ہے نا حکم نمبر آٹھ برائے مومنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے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 اس پہ انہوں نے تزمینیں لکھی ہیں بالغل اولا کمال ہی ہو جا بے جمال ہی حسنت جمیو فسال ہی علیہ اس کے اوپر تزمینیں لکھی ہیں لیکن میں حیران ہوں ان تزمینوں کے اندر یہ نہیں کہ ابتدا آخر کے ساتھ وافقت رکھتا ہو تزمین وہ اچھی ہوتی ہے کہ آخری مصرا جو ہے نا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 بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم جوسو کا شفت دو جا بے جمالے کمری بھی اپنے ذوق میں ڈالے تھی گردن میں کہتی تھی ذوقوں شوق میں ہسنت جمیو پسالی چڑیوں کے سن کر چہ چہے آدم بھلا چوں چپ رہے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 اور میرے اش کے روان کتاب میں لکھی ہوئی ہے فارسی کا حصہ از فرشتا ارشے اولا از فرشتہ عرش بے رسید آ خیر البرا قربش اتا گشتو تو لکھا بالا اولا بے کمال آپ ٹھیک ہے جی حضرت ارش پہ گئے اللہ کا قربہ سے ہوا تو بالاغل اولا بے یہ ہے تزمی از فرشتا ارش بے رسید آ خیر الورا قرب شکا گشتو نکا بلغل اولا بے کمال ہی آگے گئے کا دو جا تو پہلے حضور کا حسن بیان ہو نا تب کا شفت دو جا بے جمال نہیں حسنس یوں سف خوب اتار حضرت کا حسن یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے حسنس ز یوں خوب اتار پیش خجل و کمر آپ کے حسن کے آگے شمس کمر بھی شرمندہ ہے پیش خجل شمس و کمر بر نور و بشار کا شفت دو جا بے جمال ہی آگے کیا ہے جی آپ کے صفات کا بیان ہے نہ سونا جنگیو مثال ہے جامے صفات تمام انبیاء کے صفات کا آپ کیا ہیں جام آدم سے لے کے آخر تک بول بشر ہے آدم جام صفات امبیا از بل بشر کا منتہا نامد بسلے مصطفیٰ سنت جمی ہو تسلیم و سالابات خدا سل والے ہو تو اسی طرح اور ملائ کا تو تسلیم و سالابات خدا ہم از ملا اک نازل مجتبہ صلو وآلہ تو اللہ حبیب کا خیر اچھا جی یہ سمجھ رسول گئی اے جی وعید ہے وعید شدید بر عزائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعید شدید بر عزائے رسول بے شک جو لوگ ایزا دیتے ہیں اللہ کو اس کے رسول کو اس سے اشارہ کیا کہ حضور کو ایزا دینی حقیقت میں کس کو اضا دینی ہے اللہ جو لوگ ایضا دیتے ہیں اللہ کو لانت کی ان کو اللہ نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی بعد اور تیار کیا واسطے ان کے عذاب زلیل کرنے والا سمجھے جی ہاں ولزین یوزول المومنی ایزائے رسول کے بعد کس کی ایزا کی وحید ہے وعید بار ایزائے مومنی جو لوگ ایزا دیتے ہیں مومن مردوں کو مومن عورتوں کو بغیر اس کے قصب کیا حالانکہ انس میں نے بھی نہیں ایسے بہتان تراشی کرتے ہیں زنا کی اور چیزوں کی پستا کی اٹھایا انہوں نے بہتان کو اور اس میں مبین کو گنا ظاہر کو